الحمد بعد سعید بخاری میں سیدنا برائے عاضم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی سب سے پہلا کام جو ہم اس دن میں کرتے ہیں یعنی عید الاضحیٰ کے دن المسلیہ ننکھا نماز کرتے ہیں پھر ہم واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے قربانی کرتے ہیں منف علا فقد اصاب سنتانہ جس نے اسی طرح کیا تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے پمن ذبا قبل فعنما ہوا لحم صدم علی یہی من ملنس کی شہید اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہے بس ایک عام گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے تیار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو برزہ بن یار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی تو کہنے لگے ادا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا ان جزا کر میرے پاس ایک جزا ہے خیرا جانور ہے ایک روایت میں وضاحت ہے کہ بکری کا کھیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے سمائے اس ان با تو یہ بکری قربان کر لے دبا کر لے تیرے بعد یہ کسی سے کفایت نہیں کرے گی اس روایت سے کچھ لوگ یہ استقال کرتے ہیں کہ کل صحیح مسلم کی حدیث صاحب کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو دانتا جانور دبا کرو مسنا اور اگر دشواری ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا جزا تھیرا ذبح کر سکتے ہو قربانی میں اور کسی جنس کا تو اس روایت سے سلدال کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑ کی جنس کے ساتھ ساتھ بکری کا جذبہ بھی کیا جا سکتا ہے کھیری بکری بھی قربان کی جا سکتی ہے لیکن اس حدیث کے الفاظ خود ہی اس معنی اور مفہوم کا انکار کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولن ان تو یہ بکری ایک سالہ قربان کر لے تیرے بعد یہ کسی سے کفایت نہیں کرے گی یعنی ابو بردا بن نیار رضی اللہ تعالیٰ کو خصوصی رخصت دی گئی تھی اس وقت اور ان کے کے بھی اس کے بعد نہیں صرف اسی موقع پر کیونکہ وہ قربانی عید سے پہلے کر چکے تھے اور ان کے پاس جانور نہیں تھا نہ تو اشتکار تھی ایک کھیلی بکری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض روایات میں یہ فرمان بھی ہے ولان تجزیہ جذاتا کہ تیرے بعد کوئی بھی جذہ کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا یعنی کہ تو کر لے تیرے بعد کسی بھی جنس کا جزہ چاہے وہ بھیڑ کا ہو بکری کا ہو گائے کا ہو اونٹ کا کسی سے کفایت نہیں کرے گا ہاں بھیڑ کے جزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد قرار دیا ہے وہ بھی کفایت نہیں کرتا صرف ایک صورت میں کفایت کرتا ہے اور وہ ہے عسر اور دشواری کی صورت کہ اگر مارکیٹ میں میسر نہ ہو یا قیمت اس کی پہنچ سے باہر ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا جزہ ایک سالہ کیا جا سکتا ہے تو اگر نہ نہیں اس کے علاوہ اور کچھ ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں جز آ کے حوالے سے کھیرا جانور قربان کرنے کے حوالے سے مثال کے طور پہ مجاف بن مسعود ابن طالبہ نے ایک سفر میں یہ اعلان کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمایہ کرتے تھے من من کہ کھیرا جانور بھی اس سے کفایت کر جاتا ہے جس سے دو دانتا جانور کی کفایت کرتا ہے یعنی جس جنس کا دو دانتا جانور کی کفایت کرتا ہے اسی جنس کا جانور بھی کفایت کا تو یہ سنن نبی دابود کی حدیث ہے لیکن اس کی وضاحت صحیح مسلم والی حدیث میں آ گئی ہے کہ وہ دو جانتا جانور صرف بھیڑ کی جنس کا کفایت کرے گا اور تب کرے گا جب اسنگی اور دشواری ہو پھر اسی طرح سنن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حالت ہو بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے کہ ان میں جزیم جز آ جو ہے اس سے کفایت کر جاتا ہے جسے دو دانتہ جانور کفایت کرتا ہے یہ اس وقت کہا تھا جب آپ سفر میں تھے اور سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جز جانور تو موجود تھے لیکن دو دو تین تینے جانور دے کر ایک ایک دو دانتا جانور خریدنے پر مجبور تھے یعنی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی میسر نہیں تھا سفر میں ہونے کی وجہ سے قریب میسر نہیں تھا انہوں نے قربانی کرنی تھی اور قربانی کے لیے جانور میسر نہیں تھا تو دو دو تین تین جب آ دے کر ایک ایک مسیح خرید رہے تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا مسی جانور جس سے جسفایت کرتا ہے اس سے جد آدی کفایت کر جاتا ہے یعنی حالت اور دشواری میں یہ رخصت تھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ بھیڑ کی جنس کا جد بھیڑ کی جنس کا سیرا جانور وہ بڑی عمر کے یعنی دو دانتہ بکرے سے زیادہ افضل ہے اس روایت کو بنیاد بنا کے ایک تو وہ دمبے چھترے کی قربانی بکرے کی قربانی سے افضل سمجھتے ہیں لوگ اور دوسرا وہ بغیر اسر, اسر اور بغیر دشواری کے بھی وہ جد آرا جانور دبا کرتے ہیں لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس میں ابو صفا ماما بن وائل نامی ایک رابی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ حدیثی کی نظر یہ کمزور ہے اس کی روایت یہ مطلوب رابی ہے تو یعنی قصہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیرا جانور صرف اور صرف بھیڑ کی ہند سے شکایت کرے گا اور وہ بھی اس وقت جب دوسرے جانور جو ہیں مشینہ وہ خریدنے میں دشواری اور تنگی ہو وگرنانے نہ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی دے توقع سے نہیں